اِس اللہ و رحم الرحمۃ اللہ صحمد علیہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحمۃ ششی پاک مثلا کے نہ معذص و مکرم خرامی اللہ وقو دین دنیا دونوں میں سلامت رکھے فکر السلیہ درس باب و تحرت درس نمبر چودہ اور صفحہ نمبر نو ستر نمبر اول سے شروع ہو رہا اور اس میں بیت الخلاء کی واش روم کی سنتیں آداب بیان فرما رہے ہیں شریعت نے ہمیں اسے مقدس دین ہے ہر چیز کی ہمیں رہنمائی فرمایا ہے اور معاشرے میں لوگوں کی صحت اور سلامتی اور صفائی ہر چیز کا خیال رکھا ہے یہ اسی مقدس دین ہے جو ہمیشہ صفائی کا حکم دیتا ہے پاکستگی کا حکم دیتا ہے انہیں اصلوں کی بنیاد پر یہاں بہت سے جگہ جہاں پر لوگوں کے فائدہ اٹھانے کی جگہیں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی جگہیں ہاں جی جہاز لوگوں کا گزار زیادہ ہے تو ان جگہوں کو پاک رہنے کے سلسلے میں ہمیں واش روم کے حوالے سے بھی بیت الخلاء کے حوالے سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں وہ سنن ہو واشروم کی سنتیں بیت الخلاء کے سنتوں میں سے یہ ہے اللہ تعضی الحاجت یہ کہ آپ قضائے حاجت نہ کریں اللہ شفیر بیر الماء پان شفیر کنارہ بیر کنواں ما پانی پانی کے بیر کنواں کے کنارے پر والا اللہ ترفیہ اور نہ اس کے اطراف میں سائٹوں پر تھوڑا دور فاصلے پر کہیں بھی جو گندگی نہیں ہے واش روم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس سے وہ گندگی پھیل کے پانی میں جا سکتی ہے اور پانی کو ناپاک کر سکتے ہیں اس لیے پانی کو پاک رہنے کے لیے دوسرا وہاں لوگوں کا نہ جانا زیادہ ہے پانی لینے کے لیے ان کے لیواس جسم پر ناپاک نہ ہو جائے اور آگے مزید فرمات ان دوسرا سنت جو ہے والا نہ اور اس پانی میں اس نہر میں بھی نہ کرے کہ یو شرب المین ہو جہاں سے پیا جاتا ہو لوگ اس نہر کے اندر بیچ میں بھی والا اعلیٰ طرف ہے اور اس دونوں طرف ان پر جہاں سے لوگ چل کے جاتے ہیں ہاں راستہ ہے اس کے اطراف میں بھی نہ کریں دونوں طرف بھی نہ کریں تیسرا سنت جو ہے ولاشل دن اور نہ کسی ایسے درخ کے نیچے واش روم بیٹھے کہ تجلو جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں خلا شجرت مسملۃن اور پانچ چوتھا جو ہے ایسے در جس کے جو پھلدار ہے پھل وہاں گرتے ہیں اس جگہ پر یا چوتھے بھی واش روم کرنا سنت کے خلاف ہے خلا فی مغبرتی اور پانچواں جو ہے اور نہ جو ہے قبرستانوں میں ہاں جی اور قبرستانوں میں بھی نہ کریں خلاف فی کے راستوں میں بھی نہ کریں جہاں سے لوگوں کا گزار ہے وہ شکا گلیوں میں بھی نہ کرے وہ اللہ طرف ہا اور نہ راستے اور گلیوں کے اطراف جا اطراف میں بھی سائٹوں پر بھی واش روم نہ کریں ولا فی نادی نادی ایسے جگہوں کو ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں جی ہتیس خطیقہ چاند جی شام کو عصر کو جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں معاشرے کے کوئی اچھی وہاں میٹنگ ہے وہ جگہ ہے باہر ہاں جی گاؤں کی کسی کونے میں تو اس کو جہاں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں ہاں باتیں کرتے ہیں معاشرے کے قوم اس علاقے کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہیں یا ویسے ٹیم پاس کرنے کے لئے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ مشخص سے ماضی خدمۃ الشہ نظرت اردو میں چوپال بولتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ جہاں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر بھی معاشروم نہ کریں ولافل جہرت جوہرا جو ہے جانوروں کے بل کو بولتے ہیں جیسے چونٹی وغیرہ کیڑا مکوڑا ان کی بل کو یعنی خون چھان وہ میں بھی نہ کریں کیونکہ سے ان کی زندگی یقیناً تکلیف میں ہوگا اس وجہ سے ونلا تصطابل ریاح <الْرِّعَة> اور یہ کہ ہوا کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں وال سعیدہ اور نہ جو ہے سخت زمین کی زمین زمین کی طرف رخ کر کے بیٹھیں والد سعیدین چٹان کو بولتے ہیں اونچی جگہ پہ اونچی جگہ کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں والد صلاب اور نہ سخت زمین پر مشروم کے لیے بیٹھیں کیونکہ ان تمام شروعوں میں جو ہے اچھا گندگی جو ہے ہماری طرف رخ کرے گا اس پر رخ ہماری طرف کرے گا تاکہ لین یا نہ تاکہ پلٹ کے نہ جائیں وہ گندگی لے کے آپ کی طرف بولا یہ اس کی چھنٹیں ہم پہ نہ پڑیں ٹھیک ہے تاکہ چھنٹیں ہم پن نہ پڑیں اس لیے جو ہے پاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی طرف ہوا کی طرف چٹان پہ اور سخت زمین پر انہ نہ کریں ون تا اور یہ کہ زمین کو کھودیں ہاں جی ایسی جگہوں پر اگر مجبور ہو جائیں تو زمین کو کھودیں و تولی اس کو نہ روم کریں اب قادر حاجت اے ضرورت کے مطابق لا تشتقبل شمس اور واش میں بیٹھیں تو کھلی فضا میں سورج کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں وہ کھلی فضا میں بیٹھا ہو اور چاند کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں ول کوا کے بل متعین اور نہ متعین ستاروں کی طرف جیسے درد درد. ہاں جی ہیں دو تحفہ مشاخاص معین اور روشن ستارے ہوتے ہیں ان کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں ان کا البتہ یہ تینوں صورتیں اس وقت ممنوع ہے سنت کے خلاف ان کن تفیل فضا اگر آپ کھلی فضا میں ہو تو و تیس شر اور آپ کے لیے ممکن ہو ان کی رخ نہ کرنا اور لَمْ یا تیسر اور اگر میسر نہ ہو تو اس کی طرح رخ کیے بغیر تو فتح چب الطا بساترن تو مقامی پردے کو کسی بھی لباس یا پردے کے ذریعے سے چھپائیں من نور ان چیزوں کے نور سے اور پھر پھر آپ کے لیے کراہت نہیں ہے سنت کے خلاف نہیں کیونکہ مجبوری ہے اور ام میں لیکن اگر آپ چار دیوری کے اندر ہیں گھر کے واش روم میں ہیں آج ہیں اور تو ایسی سورج فلا باسا بھی پھر تو اس میں بیٹھ کر سولہ شان ہاں آن, ان کی طرف رخ ہو جائے تو پھر کوئی کرا تھا نہیں سنت کے خلاف نہیں کیونکہ یہاں کسی سورت شان ان چیزوں کی کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں پایا جاتا کیونکہ چار دیواری کے اندر یہ مقروع اور سنت سنت جو ہے آداب بتا دیا سنتیں بتا دیا ہاں جی کہ یہ یہ کام ان ان جگہوں پہ واش روم چلے نہیں بیٹھنا ہے آگے فرماتے ہیں شریعت ون تسب بل ماں کرنے کے لیے آپ پانی کو بہائیں بلی دل یمن دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں وطاخیل الورت اور مقامی پردے کو دہیں بلی دل یسرا بائیں ہاتھ سے دوہیں ہاں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں بائیں ہاتھ سے دوہیں علم بھی ضرورت مگر مجبور ہو جائے کسی ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو زخم ہو جس سے وہ اگر بائیں ہاتھ, ہاتھ سے پانی نہیں ڈال سکتے تو ہو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا آپ کے لیے ممکن ہو اسی طرح آپ تہرت کریں پھر آگے فرماتے ہیں ون تم شیعہ قبل استبرائے یعنی اس اور یہ کی چلیں چند قدم چلیں استبرا سے پہلے استنجا سے پہلے خطوات کم سے کم تین قدم کیونکہ بعد میں اکثر آیا اس سے خطوات میں یہاں تین قدم ہوگا استنجا سے پہلے تین قدم چلیں یہ البتہ دیہاتوں میں ممکن ہے دیہاتوں کے واش روم میں یہ ممکن ہے کیونکہ وہاں واش روم الگ جگہ پر ہے اور استنجا کی جگہ الگ جگہ پر ہے تو وہاں پر یہ ممکن ہے شہروں میں ناممکن ہے شہروں میں اگر یہ ہو تو گندگی اور پھیل جائے گا ساری چیزیں نجیس ہو جائے گا یہاں یہ حکم نہیں ہے یہ دیہاتوں کا مسئلہ ہے اس زمانے کے ماحول کو مد نظر رکھ کر سید نے فرمایا ہے ابھی ہمارے ماحول سے یہ مطابقات تعین رکھتا ہمارے یہ چیز ممکن نہیں ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اس کے خلاف ورزی اور کوئی تین قدم نہیں چلا تو اس نے سنت کے خلاف ورزی نہیں کیا کیونکہ اس کا مبسدہ زیادہ ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے ون تم شیخ قبل استوراء اور استوراء سے یعنی استراس میں دیہات استنجا سے پہلے چلیں تین قدم او اواثر یا اس سے زیادہ اس نے شاسین فرمائے طیسر اگر ممکن ہو تو دیہاتوں میں ممکن ہوتے ہے ون ایسا ہے تو جگہ اللہ تعالیٰ کے اشتہارات کے جگہ علائی دے وہاں ممکن نہیں اور یہاں چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے یہاں یہ سننا ہے شہروں میں یہ سننا تھا نہیں ون تنہا اور یہ کہنجا سے پلے کھنکھاریں یہ اس وشاب کے قدرات نکلنے کے لیے البتہ خواتین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ہاں جی ون لاتب بلماں اور یہ کہ نہ بہائیں پانی نہ ڈالیں پانی کہ موضع قزائے حاجت قزائے موضع جگہ قضائے حاجت کے جگہ پر واش روم جہاں ہوا ہے اس جگہ پر پانی نہ ڈالیں یہ بھی جو ہے دیہاتوں کے واش روم کو مد نظر رکھ کر اس زمانے کے واش روم کے ترخوں کو مد نظر رکھ کر کہا جو آج سے چھ سو سات سال سا پہلے ہیں البتہ بھی دیہاتوں میں ہے دیہاتی جو دیسی باتھ روم ہے اس میں پانی ڈالیں گے تو گندگی اور پھیل جاتا ہے اس وجہ سے وہ بدبو اور پھیل جاتا ہے اس لیے وہاں یقیناً مانا ہے کیونکہ اس میں وہ گندگی فیل جاتا ہے لیکن شہروں میں ابھی جو ہمارا سسٹم ہے ہاں جی اس سسٹم میں تو پانی نہ ڈالنا واجب ہے نہ صرف ہے واجب ہے اور نہ گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا اس یہاں تو پانی ڈالنا واجب ہے حالات اسلام جو حالات کے تحت چلنے والا دین ہے حالات اور وقت کے مطابق اسلام ہمیں رہنمائی فرماتا ہے تو یہاں پر حالات چینج ہو گیا تو اس زمانے میں ہمیں جو ہے ہم پانی ڈالنا پر پا... یہاں تو ڈالنا واجف ہے نہ صرف سنت ہے ہاں جی یہاں پانی ڈالنا میں کوئی منع نہیں ہے بلکہ پانی ڈالنا واجب ہے صاف کرنا جگہ کو واجب ہے باتھ روم کو آج کل جو باتھ روم ہے شہروں میں جو سسٹم چلا ہوا ہے اس میں نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا زندگی کرنا یہ واضح بات میں کوئی موبال ہے کوئی مبالک کوئی بات ایسی واضح ہاں جی سوچنے کا موضوع نہیں ہے تو یہ دیہاتی سسٹمز کو مد نظر رکھ کر شاشد علی رحمٰن نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھ کر کہا کہ وہ اللہ تسم بل ماں یہ کہ نہ ڈالیں پانی نہ بہائیں پانی فی موزے جگہ پر فی میں خزائے حاجت خضائے حاجت کے جگہ پر پانی نہ ڈالیں یہ اس زمانے میں چونکہ سے گندگی پھیل جاتا تھا ہمارے زمانے میں پانی ڈالنا واجب ہے مزید ہیں جب آپ واش روم جائیں گے تو دعوت البن ہے شاً تقدمہ یہ کہ آپ آگے کریں رج لگا لیوسا واش روم جاتے ہوئے بائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں یہ بھی آداب میں سے سنتوں میں سے واش روم جاتے ہوئے بائیں رجل پیر یوسرا بائیں بائیں پیر کو تقدمہ پہل کریں پہلے اندر رکھیں اور اندر داخل ہو جائیں وہ ایندھن دخول یعنی ایندھن دخول واش روم میں داخل ہوتے ہوئے واش میں داخل ہوتے ہوئے بائیں پیر کو اندر رکھیں این دخول الخلاء خلا بیت الخلاء میں اور بائیں اور سوری ہاں جی تو قدمہ ریج دقل یوسرا بائیں پیر کو میں دائیں کا ایک پیل کریں دائیں آپ کے بائیں پیر کو این دخول الخلاء بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے حذہ جگہ خین کام نہ جو تو بائیں پیر کو اندر رکھیں ولیم نہ اور ٹرنگ کام ہو ہاں جی ہزار حدیق اور اردو میں جو ہے دائیں پیر کو با پہلے باہر نکالیں اندر الخروج باہر بھی میں والا باہر بھی میں والا ٹرنگ کام ہو گفا باہر بھی دائیں پیر کو پہلے باہر نکالیں اور اندر باتھ روم میں جاتے ہوئے ہاں جی خین کام ہو بائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں یہ یعنی مسجد کا برخلاف ہے مسجد میں جاتے ہوئے دائیں پیر کو پہلے اندر رکھنا ہے بائیں کو بعد میں رکھنا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے بائیں پیر کو پہلے باہر رکھنا پھر دائیں کو بعد میں باہر رکھنا تو مسجد کا بالکل اولاد صورت جو ہے واش روم میں ہے اس کا اولاد صورت ہے پھر فرماتے ہیں واند اور آپ کا ان اِن درد الخلاء بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں ہاں جی اللہم یا اللہ میں اللہ ان او ذبقہ ان بے شک میں اوزبکا تر حضور میں پناہ مانتا ہوں من الخوشی والخاب ہے خوبص ناپاک مذکر صنف کے روحوں کو بولتے ہیں خواہش ناپاک ہاں جی مان صنف کے روحوں کو بولتے ہیں یعنی چن اور پری اس کا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں چن مذکر صنف ہے پری مانا صنف ہے غیر مرئی محلوقات ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کی بھی بہت سے قسمیں ہیں اس لیے ہاں چن پری نہیں کہا خوبصور اور خوابش کا تاکہ سب کو شامل ہو جائے ہر وہ قسم کے غیر مرعی نظر نہ آنے والی محلوقات خواہ ہو مذکر سے کا ہو خواہ معنا صنف کا ہو ان کی شر سے اللہ کے حضور میں پناہ ماتے ہیں اس فرمایا اللہ میتر حضور میں پناہ مانتا ہوں خوبصورت خواہش سے ہر ان کی ناپاک اور ناپاکیوں سے ہاں جی جو مختلف روحیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں امنِ شیطان رضیم اور شیطان مردود کے شر سے شیطان سرکشی کے معنی میں رضیم اللہ طرف سے لان شدہ اللہ کی درگاہ سے نکالا ہوا مردوط محلوق کو بولتے ہیں شیطان مردوط کی شر سے میں تر درگاہ میں پناہ آتا ہوں اس دعا کے بارے میں وہ شادیش میں آیا ہوا جو شاعر پابندی سے جب بھی واش جائیں دعا کو پڑھتے رہیں تو اس پر کہتے ہیں کسی کہ قسم کی جنات وغیرہ کا حملہ نہیں ہوا کیونکہ جنات وغیرہ جو محلوقات ہیں یہ انہی جگہوں پر زیادہ تر رہتے گندی جگہوں پر وہ لوگ تو اس لیے انہیں جگہوں پر ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں تو جو بندہ یہ دعا پڑھتے ہوئے دل میں پڑھتے ہوئے جائیں گے اس کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پھر واش روم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بند الخروش واش روم سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں الحمد للہ اللدِ الحمد الطمام تعارف اللہ کے جس نے اخرجہ نکالا ان نے مجھ سے الآداد تکلیف چیز کو اور گندگیوں کو مجھ سے نکالا اور وہ آفانی اور مجھے بالکل عافیت باشی اور سکون باشا ہاں تو یقین ان انسان کو جو ہے اس دعا کے قادر اس بات ہوتی جن کو کئی دن سے قبض نہ ہو جائے ہاں جی اور تکلیف اضافہ ہو جائے تو ایسے مقابل اس نعمت کا ہمیں قاضر ہو جاتا ہے عام حالتوں میں ہمیں اس نعمت کا کوئی قادر نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے دنوں میں ضرور قاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے پر کتنا احسان فرمایا کیونکہ ایسی بیماری میں انسان مر بھی سکتا ہے اگر مسلطہ عکائی دن انسان تقاب نہ ہو جائے وہ خطرناک نہ قرآن درونی نظام کو درہم برہم کر دیتے اس لیے ان نعمتوں پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کریں اور مسلا یا جیسی کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو کلمات کے ساتھ میں دعا کر دوں پر ولغر عالم ہمیں دین سمجھ کر اور دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور میری عزیز خران کی پر اپنے بے نہایت رحمت نازر فرما